ان کی سی کہاوت جو ابھی قرب زمانہ میں ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنی کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے درناک عذاب ہے